گیارہواں سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کچھ رقم بطور امانت کسی کو لیکن اس نے تین سال تک نہ لوٹائی تو کیا اس عرصے کی بھی زكات ادا کرنی ہوگی ہاں یہ تو اس کی امانت ہے جیسے بینک میں پیسہ رٹوایا گیا ہو اب یہ اس قسم کی امانت ہے اب تو اس پر زکات ہوگی البتہ جس کے پاس امانت رکھی گئی اگر اس کی نیت خراب ہو جائے خدا نا خاصتا جیسے کہ آج کل ہو جاتی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی لوٹانے کے لیے پیسہ تو لیتا ہی نہیں وہ لیتے وقت نیت کر لیتا کہ مجھے لوٹانا ہی نہیں دینا ہی نہیں اگر ایسا معاملہ اور کئی سال کے بعد ملے تو پھر وہ بتیا سالوں کی زکات بھی اسے نکالنی ہوگی اور لیکن جس کے پاس یہ امانت رکھی جائے اس کو خیانت نہیں کرنا چاہیے حضرت انس ابن مالک رد سے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کوئی باز یا خطبہ فرماتے تو آپ یہ جملہ بطور خاص ارشاد فرماتے لا ایمانہ لے ملا امان تعالیٰ لا ایمانہ لے ملا امان تعالیٰ لا ایمانہ لے ملا امان تعلّہ آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہم مسلمانوں کو بچا رہے